نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا السعاط المستقيم صعاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة النائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وعلحقنا بالذين تقدموا من الصالحين ورزقنا ما رزقتهم كلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ثم آمين لجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله اللهم سل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا, يا, يا مكيا يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا نور اللہ یا گیا اللہ،, اللہ. اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اسی کا فضل ہے کہ ہم آج پھر اس مبارک نشش میں جمع ہیں ہم اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن اور منور فرمائے آج کا عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے پیاروں کی زندگی کے پیارے اصول یعنی اللہ والوں کی زندگی جو کہ حسین زندگی ہے اور ان کے انداز انتہائی نرالے ہیں تمہیں آج کی نشست میں ان پیاروں کی زندگی اور ان کی سیرت سے ایسے موتی حاصل کرنے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے قرآن مجید فوقان حمید نے ارشاد فرمایا وہ طبیعہ من انا بلیہ اور تو پیروی کر اس شخص کے راستے کی جو میری طرف روجو لایا یعنی قرآن ہمیں پیاروں کی زندگی کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے اور انہی پیاروں کے راستے کو قرآن نے سرات مستقیم کر ہٹ دیا اس دینت المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیات اللہ نام تل ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا اپنا فضل نازل کیا یہ کون بندے ہیں کہ جن پر اللہ کا فضل ہے انعام ہے صورت النساء میں بیان کیا گیا اعامیہ من النبی نصیقی نا و شہدا و صحیح یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی نبی صدیقین شہداء اور صالحین ان پیاروں کی زندگی کو قرآن نے پیارا قرار دیا اور پھر قرآن نے ان کی صفات بھی بیان کی اور فرمایا اللہ دین یون فقو ن فصر جو اللہ کے پیارے ہیں یہ خوشی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں اور غم کی حالت میں بھی مال خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ولکا زمین الغیر اور وہ غصہ پینے والے ہیں والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ان کی کیسی پیاری ادائیں ہیں قرآن مجید فقان حمید نے ان پیاروں کی اداؤں کو بیان کیا اور فرما یسارعون فی افل اللہ کے پیارے وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبق لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ پیارے ہیں جن کے اعمال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں فرمایا و من انا سمئی یشری نب صحب تغ اللہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں یہ اللہ والے وہ ہیں جو آخرت کے تاجر ہیں اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد سب کا سودا کرتے ہیں اور آخرت کو حاصل کرتے ہیں وسی جن نبو جو سب سے زیادہ متقی ہے ان قریب و جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا اللہ مال يَتَزَكَّى یہ وہ ہے جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ اسے پاکی نصیب ہو ومال آہدین مِن منت تُجْزَى کسی کا احسان اس پر نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ اتار رہا ہو بلکہ وہ مال جب خرچ کرتا ہے اللب ربلیٰ اپنے رب اعلی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے جب حضرت بلال کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا تو قرآن مجید فقان حمید کی آیات نازل ہوئیں اور فرمایا یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے یعنی دنیا کا مال خرچ کر کے آخرت کو حاصل کیا ہے یہ بڑے پیارے ہیں ان کی تجارت بڑی پیاری ہے اگر ہم ان پیاروں کی اداؤں کو اپنا لیں تو ہمیں قرب خاص کی منزل عطا ہو سور نور میں ارشاد ہے رجال اللہ تلہیہم ہیم تجارتوں والا بئی ان ذکر اللہ اللہ کے پیارے وہ بندے ہیں کہ کوئی تجارت کوئی سودا کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے وہ اقام اِس اور نماز قائم کرنے سے کوئی چیز انہیں غافل نہیں کر سکتی وہ ایتا ازک اور زکات دینے سے کوئی معاملہ انہیں غافل کرنے والا نہیں یخا فون یومن تتقل فیل قلوب اس قدر نیک ہونے کے باوجود پیاروں کی ادائیں یہ ہیں ان کی زندگی کے پیارے اصول یہ ہیں کہ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی یعنی قیامت کی ہولناکیوں سے وہ خائف رہتے ہیں ورباد الرحمان الدین یمشون الرد جو رحمان کے پیارے بندے ہیں یہ زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں ان کے دل غرور و تکبر سے پاک ہیں جب یہ چلتے ہیں تو ان کے دل میں بھی آجزی ہے اور ان کی چال میں بھی عاجزی ہے وہ عیدا خو تب الجاغل سلامہ اور جب یہ اللہ کے پیارے ان کا آمنا سامنا جاہلوں سے ہو جائے اور جاہل ان سے گفتگو کریں تو ان سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو تم سے دور کا سلام ہے یعنی وہ جاہلوں سے ایراض کرتے ہیں اللہ کے پیارے وہ ہیں ولدین ابیتون الربیم سجدم وق ان کی راتیں رب کے حضور سجدوں میں اور قیام میں گزر جاتی ہیں ولدین ادا ذکیر آیات ربیم لم یخروا علیہ سم و امیا یہ اللہ کے پیارے وہ ہیں ان کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو یہ بڑے غور سے سنتے ہیں یہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے بلکہ آیتوں کو سنتے جاتے ہیں اور زندگی میں تبدیلی لاتے جاتے ہیں ان کے دل نرم ہے قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ان کے دل پر لرزا تاری ہوتا ہے یہ اللہ کے پیاروں کی زندگی کے اصول ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے ان اللہ والوں میں اور اللہ کے مقبول اور پیارے بندوں میں سب سے بلند مقام انبیاء کرام کا ہے ان کی پیاری زندگی کے ایک ایک اصول پیارے ہیں بلکہ انبیاء تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کی پوری زندگی امتوں کے لیے رہنما ہے رہبر ہے تو یہاں پر انبیاء علیہ السلام وسلام کی زندگی کے اصول کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے وہ واقعہ جسے قرآن مجید فقان حمید نے احسن القصص قرار دیا یعنی تمام واقعات میں سب سے اچھا واقعہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس واقعے کو اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس قدر ظلم کیا حضرت یوسف علیہ السلام پر پہلے دھوکے سے لے گئے جنگل اور پھر جنگل کے اندر کنویں میں پھینک دیا اور کوشش یہ کی کہ وہ شہید ہو جائیں پھر جب وہ بچ گئے تین دن تک نگرانی کرتے رہے اور پھر کسی قافلے والے نے جب اپنی ڈول ڈالی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس پر بیٹھ گئے اور کافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے تو بھائیوں نے ڈھون لیا اور کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے بیس درہم کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا اور کہا کہ یہ بھاگ جاتا ہے ادھر رسیوں سے ٹائٹ باندھ کے رکھنا اور سختی کرنا پھر کافلے والوں نے سختی کی آپ مصر پہنچے اور پھر قرآن مجید فقان حمید نے پورا واقعہ بیان کیا کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور کس طرح آپ اس سے بادشاہ بننے سے پہلے وزیر اعظم بنے پھر بادشاہ بنے اور پھر جب قہر سالی ہوئی اور یہی بھائی غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہے کیا زندگی کا اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ جان کے دشمن جنہوں نے اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں شاہی مہمان بناتے ہیں پورے مصر میں شورا ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کون سے ایسے مہمان آئے ہیں کہ بادشاہ نے بڑی عزت انہیں دی ہے اور بڑے خاص مہمان بنے ہیں یوسف علیہ السلام ان سے صرف یہ کہتے ہیں تم چونکہ ایک نبی کی اولاد ہو اس لیے ہم تمہاری تعظیم کر رہے ہیں اور آپ ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں انہیں مال سے نوازتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بنیامین کو آپ لے آئیے گا جب وہ بنیامین کو لے کر آتے ہیں آپ کے سگے بھائی کو پھر یوسف علیہ صلاط وسلام روک لیتے ہیں اور جو تدبیر آپ فرماتے ہیں اس تدبیر میں بنیامین پر بعض لوگ یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بنیامین نے چوری کی ہے تو اس موقع پر آپ کے بھائی آپ کے منہ پر کہتے ہیں کہ بنی امین نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر بل بھی نہیں آتے اور آپ کسی بات کا اظہار نہیں فرماتے پھر یہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور آ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اے عزیز مصر ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے یہ ٹوٹا پھوٹا سامان ہم لے کر آئے ہیں آپ اس کے عوض ہمیں غلہ دے دیں اور ہم بس صدقہ کریں ہمیں خیرات سے مال دے دیں ہم خیراتی ہیں ہم منگتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام رو پڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا وہ پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آپ ہی یوسف ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین تو وہ روتے ہوئے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے ہم بڑے خطا کار تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑتے ہیں اور اس موقع پر آپ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ معافی مانگتے وقت اپنی خطاؤں کا ذکر کریں آپ کہتے ہیں بس بس تم اپنی خطاؤں کا ذکر میرے سامنے نہ کرو وہ کہتے ہیں قالو تقت آخر اللہ علیہ و ان کنہ لقاط اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہم پر اور بے شک ہم ضرور خطا کار تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا فو درگزر ہے کیا صبر ہے کیا کریمانہ ادائیں ہیں کیا زندگی کے کی پیارے اصول ہیں اور ایک ہماری زندگی کا اصول ہے کہ ساری زندگی بدلہ لینے میں ہماری گزر گئی انتقام لینے میں گزر گئی ساری زندگی ہم لوگوں کی باتیں مائن کرتے رہے ساری زندگی میں ہم ہر ایک برے شخص کو اس کا جواب برائی سے دیتے رہے لیکن ایک انبیاء کا اصول ہے زندگی کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر فرماتے ہیں لا تصریب علی کمل یوم آج کے دن تم پر کچھ ملامت نہیں ہے تم میرے سامنے ان باتوں کا ذکر نہ کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ایسا معاف کیا ہے کہ آج کچھ ملامت کی بات نہیں ہے آج تم پر کچھ ملامت نہیں یقر اللہ اللہ تعالی تمہیں معاف فرمائے وہ رحم الرحمین اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر کافروں نے کس قدر مظالم کیے طائف کے میدان میں پتھر برسائے اللہ اکبر نہ لینے مبارک ان سے بھر گئیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی کتنی غستاخیاں کی گئیں ایسی ایسی غستاخیاں کی گئیں کہ جسے زبان پر یعنی لانا ایک مشکل امر ہے ایک عاشق ان باتوں کا ذکر کرنے میں بھی عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہے کیا آپ سوچیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ جا رہے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے اور کافر پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں آوازیں کس رہے ہیں اور نوزب اللہ ظال کتنی بی ادبی و گستاخی کر رہے ہیں کتنے صحابہ کرام کے وہ قاتل تھے اور کتنا ظلم کیا لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا پیارے کا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصری علیکم اليوم آج کے دن تم پر کچھ ملامت نہیں میں نے تم سب کو معاف کر دیا افو درگزر اور صبر کرنا اور اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لینا یہ ہمیں بزرگان دین کی زندگی سکھاتی ہے ان کی زندگی کا پیارا اصول یہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شیخ خار بچہ زمین پر تھا غلام گرما گرم سیخ لے کر آ رہا تھا وہ سیخ اس بچے پر گر گئی بچہ انتقال کر گیا غلام کے چہرے پر گھبراہٹ آئی آپ نے فرمایا تو مت گھبرا میں تجھے کوئی سزا نہیں دوں گا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے اور اپنی غلامی سے تجھے آزاد کر دیا ہے حضرت امام زین العابدین ایک رشتے دار کی مدد کیا کرتے تھے جب رات کو آپ اس رشتے دار کو اندھیرے میں سونے کی اشرفوں کی تھیلی دینے جاتے تو وہ جملہ کہتا روزانہ رات کو کہتا اللہ آپ کو جزائے خیر دے وہ آپ کو نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں تو آپ کو کہتا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور امام زین العابدین کو اللہ جزائے خیر نہ دے کیونکہ میں ان کے رشتہ دار ہوں لیکن کبھی انہوں نے میری مدد نہیں کی لیکن ساری زندگی آپ اس کی مدد کرتے رہے لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی اس سے یہ نہیں کہا ارے میں ہی تو زین العابدین ہوں جب آپ کا وصال ہوا رات آئی تو وہ تھیلی دینے والا نہ آیا دوسری رات آئی وہ تھیلی دینے والا نہ آیا تو وہ رشتے دار سمجھ گیا کہ یہ خود امام زین العابدین تھے وہ آپ کی قبر پر آ کر رونے لگا اور کہنے لگا آپ اتنے صابر ہیں اور اتنا افو در اور اتنا چھپ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک شخص نے آپ کو گالی دی تو لوگ اٹھے اسے مارنے کے لیے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ رک جاؤ آپ نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا حضرت امام حسین اللہ نے اور اس سے فرمایا تمہاری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ تو وہ شرمندہ ہو گیا آپ نے اپنی مبارک چادر تحفے میں دی ایک ہزار دیر اسے تحفے میں دیے اور فرمائے زندگی بھر اگر کبھی بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ جب بھی وہ آپ امام زین العابدین کو دیکھتا تو دور سے پکارتا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں الکا والعافین عن الناس اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے یہی متقی ہیں یہی اللہ کے پیارے ہیں اللہ حب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اگر کوئی زبان درازی کرنا چاہے اور کوئی ہم میں نفرت ڈالنا چاہے تو ہمارے بزرگان دین کا اصول یہ ہے کہ تم شیطان کی باتوں میں مت آنا اور ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے شیطان کامیاب ہو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کے بیٹے حضرت امام باقر فرماتے ہیں جا رجل ابی ایک شخص میرے والد امام زین العابدین کے پاس آیا فقل اخبر یہ وہ شخص تھا جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں تھی تو وہی چاہتا تھا کہ میں حضرت امام زین العابدین کی باتیں سنوں اور انہیں باتوں باتوں میں میں قائل کرنے کی کوشش کروں کہ جس طرح وہ یہ چاہتا تھا کہ جس طرح اس کے دل میں صدیق اکبر کا بکس تھا ایسا بگس امام زر العابدین کے دل میں بھی پیدا ہو کہنے لگا اخبرنی عن ابی ابھی مجھے ابو بکر کے بارے میں بتائیے تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا ان صدیق تسلو تجھے شرم نہیں آتی تو ابو بکر کہتا ہے تو صدیق اکبر کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو کہنے لگا تو سمیہ صدیق بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں تو آپ کو مزید جلال آیا اور آپ نے فرمایا سقیلت کا امکھ تیری ماں تجھ پہ روئے یعنی تو مر جائے تجھ پر لعنت ہو تو ایسی باتیں کرتا ہے یعنی یہ سقیلت کا امک یہ جلال کا جملہ ہے تیری ماں تجھ پہ روئے یعنی تیری ہلاکت ہو جائے تو ایسی بات کرتا ہے آپ نے فرمایا قد سما صدیق من ہو خیر ارے انہیں تو صدیق انہوں نے کہا ہے جو کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے افضل والا ہے کہ نے لگا من کون تو آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے انہیں تو صدیق رسول اللہ نے فرمایا ہے والمہاجرون مہاجرون انہیں تو صدیق مہاجرین نے کہا نے کہا هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں هم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں تو میں انہیں صدیق کیوں نہ کہوں پہ فرمایا ملم مل یوسمی صدیقاً فلا صدق اللہ قل فنیا ولا فلاخرا جو صدیق اکبر کو صدیق نہیں مانتا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا از حب آپ نے فرما دفع ہو جائے در سے ابا بکرین و عمر اگر نجات چاہتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے اپنے دل میں محبت پیدا کر وہ اور ان سے دوستی کر یعنی ان سے الفت رکھ فما کان امن امرن ففی اونو اگر اگر یہ کرے گا تو یاد رکھ میں تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا یعنی آپ نے وہ آیا تو اس لیے تھا کہ کسی طریقے سے آپ کہ دل کے اندر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات وہ ڈالے لیکن آپ نے اس کی نیت کو جب بھانپ لیا تو اس کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور آپ نے اتنا جلال فرمایا کہ اس کی ضرورت ہی نہ ہوئی کہ وہ کوئی بات کر سکے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں دو مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہاں تک کہ جو پہنا ہوا لباس تھا آریتن کسی سے مانگ کر لباس لیا وہ پہنا اور اپنا لباس وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا اور ایسا آپ نے دو مرتبہ کیا اپنا مکان ہر چیز اللہ کی راہ میں دی ایک دفعہ جب آپ نے دے دیا پھر اللہ نے اور آپ کو عطا فرمایا پھر دے دیا آپ کی عادت تھی کہ آپ رات کو روٹیاں وہ بوری میں رکھتے اور اپنے کندھے پر ڈال کر رات کو جاتے اور غریب جو گھرانے تھے وہاں روٹیاں دیتے جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت جریر کہتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر جب میں نے غسل دیا تو بوریوں کے نشانات تھے ایک ہزار اکاد اب نوافل روزانہ پڑتے یہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب امام حسین دوڑتے ہوئے حضور کی گود میں آئے تو حضور نے انہیں سینے سے لگایا گود میں بٹھایا پر فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے اس کے یہاں ایک بیٹا ہوگا اس کا نام علی ہوگا اور جب وہ قیامت میں آئے گا تو عرش الٰہی سے اسے زین العابدین کہہ کر پکارا جائے گا تو آپ ایک اصول ہمیں سکھا رہے ہیں جیسے ہم یہ بڑے آنسو ہمارے قیمتی ہیں لیکن ہمارے آنسو خوف خدا میں نہیں بہتے عشقِ رسول میں نہیں بہتے نماز قضا ہو جائے تو اس کے افسوس میں یہ آنسو نہیں نکلتے دین کا نقصان ہم سے ہو جائے تو یہ آنسو نہیں نکلتے دنیا کی محبت میں یہ آنسو بہتے ہیں ایک طالب علم جس کی کتنی فجر قضا ہو گئی ہے زندگی کی کبھی آنسو نہ نکلے لیکن جب رزلٹ صحیح نہ آئے یا فیل ہو جائے تو بس اوقات یہ رو پڑتا ہے تو حضرت امام زین العابدین ایک اصول سکھایا زندگی گزارنے کا پیارا اصول نظوری آپ نے ایک فقیر کو دیکھا مانگنے والے کو جو رو رہا تھا اور روتے روتے وہ اپنی دنیا سے محرومی کا ذکر کر رہا تھا اور بار بار یہ واویلا کر رہا تھا کہ میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں دنیا کی محبت میں جب اسے یعنی دنیا سے محرومی پر اسے روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا فقالا لو کا نت دنیا وما فی حافی یا دہازا اگر اس فقیر کے ہاتھ میں پوری دنیا ہوتی اور دنیا کا سارا مال بھی ہوتا فسقت انہا اور پھر یہ اس سے گم ہو جائے یعنی ساری دنیا اسے مل جائے اور پھر وہ چلی جائے لا یم بگی این یب کی پھر بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ دنیا کے جانے پر انسان روئے یعنی آپ نے ایک نظریہ دیا کہ یہ آنسو بڑے پیارے ہیں دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکالو لیکن افسوس آج ہمارے دلوں میں صرف و صرف دنیا ہے صرف و صرف دنیا آج ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے کالج جاتا ہے تو ہمارے ہماری نظر میں صرف دنیا ہے کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم اعلی سے اعلی حاصل کرے لیکن کوئی ایسا نہیں ہوتا یعنی بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں پہرا کا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی بکری سے جو مر گئی تھی پھول گئی تھی پھٹ گئی تھی شدید بدبو آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا یہ بکری ایک درہم کے عوض وہ خرید لے صحابہ نے عرض کیا کہ اسے تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا آپ نے فرمایا کیا یہ بکری مالک کی نظر میں حقیر ہے صحابہ نے کہا اسی لیے تو باہر انہوں نے ڈال دیا کیونکہ تو پھول گئی ہے پھٹ گئی ہے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے ترمزی میں ہے اور مسلم شریف میں ہے آپ نے فرمایا والذی نفسی بی عدی لد دنیا احبن من ہادی شاط اللہ اخلیہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے لت دنیا آنو اللہ منہادی اللہ اخلیہ سرور یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یعنی دنیا کی محبتیں دنیا کی حوث یہ دنیا کے مال یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس بکری سے بھی زیادہ حقیر ہیں جو بکری اپنے مالک کے ہاں حقیر ہے اس سے زیادہ دنیا اللہ کے ہاں حقیر ہے دنیا تعدل و جناح باود اگر دنیا کی وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ماں سپا کا فرن مینہا شربت مائن تو وہ رب کسی کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی نہ پینے کو دیتا دوسری حدیث پاک میں پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد دنیا سجن المومن اور جنت الكافر دنیا مومن کے لیے جیل ہے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے یا یوں کہیے کہ اسے کافر جنت سمجھتا ہے تو مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے لیکن ہم کس اصول پہ چلے گئے کہ سب کچھ ہمارے لیے دنیا ہی ہم نے سمجھے اب دنیا معلونا ملون ما فیحا اللہ ماں کان اللہ منا اور عدیث ترمزی شریف میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے سوائے اس چیز کے کہ جو اللہ کے لیے من احبا دنیا ہو ادرا بھی آخرتی جو دنیا کو چاہے گا وہ اپنے آخرت کا نقصان کرے گا وہ من احبا ہو ادرا بھی دنیا ہو اور جو اپنی آخرت کو چاہے گا دنیا کا نقصان کرے گا یعنی سری سے پاک میں زندگی گزارنے کا یہ اصول بتایا گیا کہ دیکھو دو راستے ہیں دنیا چاہیے تو پھر آخرت کا نقصان ہوگا آخرت چاہیے تو دنیا کا نقصان برداشت کرنا ہوگا اب دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کریں تو فرما پا آ سرو ما پا سرو ما یفنا جو چیز فنا ہونے والی ہے اس پر اس چیز کو ترجیح دو جو ہمیشہ رہنے والی ہے یعنی جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو جائے اور تمہیں محسوس ہو کہ ایک چیز ہم لے سکتے ہیں تو دنیا کو ٹھکرا دو آخرت حاصل کر لو حب دنیا راسکل خطیہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اللہ والوں کی پیاری زندگی کے پیارے اصول بیان ہو رہے تھے حضرت مفتی اعظم ہند الرحمٰ آپ کی عمر بانوے سال ہوئی نائنٹی ٹو سال آخر عمر میں آپ پر استغراقی کیفیات تھیں یعنی عالم یہ تھا کہ اللہ کی یاد میں گم ہوتے اور لوگ یہ سمجھتے کہ غشی ہے بے ہوشی ہے اس عالم میں دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس عالم میں اگر کوئی انہیں موزہ پہنانے لگتا اور سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں میں موزہ پہنایا جائے اور وہ غلطی سے پہلے الٹے پاؤں میں موزہ ڈالنے کی کوشش کرتا تو حضرت اس عالم میں بھی اسے کہتے کہ سیدھے پاؤں میں موزہ پہناؤ کہ سیدھے پاؤں میں پہلے موزہ پہننا سنت مبارکہ ہے یعنی کتنی سنت سے محبت ہے کہ ساری زندگی سنت کے مطابق گزارے شریعت کی کتنی پابندی ایک جگہ گئے کسی دعوت میں تو وہاں آپ نے یہ دیکھا کہ نل کے سے پانی بڑی تیزی کے ساتھ بہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا یہ پانی کیوں بہ رہا ہے اس نے کہا نل کا خراب ہو گیا ہے آپ نے فرمایا سے ٹھیک کراؤ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت اس کو ٹھیک کرا لیں گے آپ نے فرمایا اس کو ٹھیک کراؤ اس نے کہا حضرت ٹھیک کرا لیں گے آپ نے فرمایا ٹھیک کراؤ اس نے کہا حضرت انشاءاللہ میں ٹھیک کرا لوں گا حضرت اٹھے اور جانے لگے وہ کہنے لگا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا میری نگاہوں کے سامنے اللہ کی نعمت کا ضیا ہو اور میں بیٹھ کر دیکھوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے پہلے اس کو ٹھیک کراؤ پھر اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اس نے کہا حضرت ابھی ٹھیک کراتا ہوں اب آپ سوچیں کہ ہمیں ان کی زندگی کیا پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی نعمت کا اسراف اللہ والوں کو سخت ناپسند تھا اور آج فضول خرچی بلکہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو گناہوں میں استعمال کرنا یہ آج ہمارا معمول بن گیا حضرت اس قدر حق بات کہتے کہ جب اندرا گاندھی کی گورنمنٹ تھی تو اس نے ایمرجنسی نافذ کر دی اور اس میں یہ تھا کہ جو کچھ کہے گا گورنمنٹ بغیر کسی مقدمہ درج کی اسے جیل میں ڈال دے گی اور جب تک ایمرجنسی ختم نہیں ہوگی اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا اس موقع پر انڈیا گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا اور کہا کہ نص بندی ہونی چاہیے اور نص بندی کے معنی یہ ہے کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی کا ایک ناجائز طریقہ تھا تو حضرت نے اس پر فتوا دیا کہ یہ حرام ہے اشد حرام ہے تو حضرت کے پاس انڈیا گورنمنٹ کی خفیہ ایجنسی کے افراد آئے تو خادم نے آ کر کہا کہ وہ خفیہ ایجنسی کے افراد آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ نے فرم بلاؤ حضرت لیٹے ہوئے تھے وہ آئے اور کہنے لگے دیکھ لیں آپ کو آخری وارننگ دیتے ہیں آپ اپنا فتوا واپس لے لیں اور انڈیا گورنمنٹ کے خلاف جو آپ نے فتویٰ دیا ہے اس کے بہت برے اثرات ہوں گے اور یاد رکھیں اس وقت ایمرجنسی ہے آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا آپ نے فرمایا مصطفی رضا حق کہے گا جان جاتی ہے تو جائے اور پھر آپ نے کہا اندرا گاندھی کی گورنمنٹ باقی نہ رہے گی مصطفی رضا کا فتویٰ اسی طرح قائم و دائم رہے گا آپ کا یہ کہنا تھا اور پندرہ دن کے بعد اسی گورنمنٹ ختم ہو گئی حضرت مفتی اعظم ہند کے چہرے پر نور اتنا تھا کہ آپ کے چہرے کے نور کو دیکھ کر تقریباً پچاس ہزار سے زائد ہندوؤں نے اسلام قبول کیا اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے یعنی آپ کہیں تقریر کے لیے جاتے نہیں تھے اگر جلسہ ہوتا تو صرف صدارت فرماتے لوگ صرف آپ کا دیدار کرتے زارو قطار روتے گناہوں سے تائب ہو جاتے اور اگر کافر دیکھتا تو مسلمان ہو جاتا آپ کی زندگی کا پیارا حصول یہ تھا کہ دل اگر جگمگا رہا ہے اور اس میں تقوی اور پرہیزگاری ہے تو پھر چہرہ ہی نصیحت کے لیے کافی ہے آپ کو نماز کی اتنی فکر تھی اتنی فکر تھی کہ جب سفر شروع ہوتا تو جیسے ہی ٹرین میں بیٹھتے فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ظہر کی فکر شروع کر دیتے کہ ٹرین کہاں کہاں رکے گی ہمیں ظہر کی نماز کب پڑھنی ہے ظہر پڑھ لیتے تو عصر کی فکر پر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا کہ لوگ کہتے کہ یہ اس جگہ پر ٹرین رکی ہے یہ تو پانچ منٹ کا سٹاپ ہے آپ سامان لے کر اب نیچے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹرین جائے تو جائے ارے ٹکٹ کی کیا حیثیت ہے نماز دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل والا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹرین جائے تو جائے ہم نماز پڑھیں گے اطمینان سے اور آپ کی ایک کرامت ہے کئی مرتبہ آپ نیچے اترے اور آپ نے نماز ادا کی لیکن کبھی ٹرین جا نہیں سکی ایک موقع پر آپ نے جیسی اللہ اکبر کہا تو سیٹی بج گئی اور ٹرین چلنے لگی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اسٹیشن میں نماز پڑھ رہا ہو اور ٹرین چلنے لگے تو لوگ نماز توڑ کر وہ ٹرین کو پکڑتے ہیں لیکن مفتی اعظم ہند ہمیں یہ اصول دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے ہو جاؤ ساری کائنات تمہاری ہوگی آپ نے اطمینان سے نماز پڑھی وہ ٹرین تھوڑا سا چل کر ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی سب لوگ حیران ہیں کیا بات ہے انجن میں خرابی ہو گئی انجن کو چیک کیا گیا انجن میں بھی کوئی خرابی نہ ملی تو کسی کہنے والے نے کہا وہ دیکھو وہ درویش نماز پڑھ رہا ہے جب تک یہ نماز ختم نہیں کرے گا ٹرین نہیں چل سکتی لوگوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں جیسے ہی مفتی اعظم ہند نے نماز ختم کی اور ٹرین میں قدم رکھا ٹرین چلنے لگی لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں نماز کی ذرا بھی فکر نہیں ہوتی بلکہ افسوس کا پہلو یہ ہے کہ حج میں اور عمرے میں بھی لوگ فلائٹ میں یا مکئی مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے جاتے بس اوقات نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ میں اللَّهَ تک اللہ یج جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے حضرت امام حضین العابدین بھی ہمیں کیا درس دیتے ہیں کہ آپ کی نماز کیا؟, کیا نماز تھی کہ جب آپ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ آپ کا پیلا ہو جاتا کبھی پیلا ہوتا کبھی لال ہوتا اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پورا بدن کاپنے لگتا کسی نے پوچھا یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کا چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا وہ کنویں میں گر گیا شور مچ گیا بچہ رو رہا تھا لوگوں نے شور مچایا پھر لوگوں نے کنویں سے نکالا اور پھر آپ سے کہا کہ حضرت آپ نماز ہی پڑھتے رہے آپ نے نماز نہیں توڑی ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کیا ہوا تھا میں اس وقت تو اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا ایک دفعہ آگ لگ گئی اور آگ بڑھتے بڑھتے آپ کے قریب پہنچی لوگوں نے چیک چیک کے کہا نماز توڑ دیں لیکن آپ نے نہ توڑی آگ آگ کے قریب آ کر بجھ گئی لوگوں نے کہا کہ ایسی حالت میں تو نماز توڑنا جائز ہے آپ نے فرمایا تم دنیا کی آگ کی فکر کر رہے تھے اور میں جہنم کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا ہمیں کتنا درس مل جائے کہ اول تو ہم نماز کزا نہ کریں دوسری بات یہ کہ جب بھی نماز ادا کریں اطمینان سے سکون و چین کے ساتھ خوش و خدو سے ادا کریں فی جناتی یا تسالون انل مجرمین ماں صلاح کا سقر جنت میں جنتی جنت میں ہوں گے انہیں جہنم نظر آئے گی تو وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کون سا عمل تمہیں جہنم میں لے گیا قالم نقم المسلی وہ کہیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے فویل المسلی اللہ ان سلاطیم صاحن تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی زندگی ہمیں پیارے اصول دیتی ہے آج ہم اپنی اولاد کے لیے دولت جمع کر رہے ہیں اور ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو اتنی دولت رکھ کے جاؤں کہ میرے بچوں کا گزارا اچھا ہو لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز کی زندگی کو دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ آپ سب سے مہنگا لباس پہنتے تھے یعنی سب سے اچھے سے اچھا جو لباس ہوتا وہ آپ زیب تن کرتے اور آپ کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ آپ کی چال کو عمری چال کہا گیا یعنی اس چال کی بڑی لوگوں کی نگاہوں میں وقت تھی اور اس زمانے میں نوجوانوں کا یہ آئیڈیل تھا کہ وہ آپ جیسی چال اختیار کرتے تھے لیکن جب آپ خلیفہ بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کی زندگی بدل گئی اور آپ نے سادگی کو اپنایا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا غربت کی زندگی گزاری اور جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے سوال کیا آپ اب اس دنیا سے جا رہے ہیں آپ کے پاس جائیداد تو ہے نہیں آپ کے بچوں کا کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر میری اولاد نیک ہوئی متقی اور پرہیزگار ہوئی تو مجھے فکر کی حاجت نہیں جو متقی ہوتا ہے اس کی تو اللہ حفاظت فرماتا ہے تو وہ فقر و فاقرے سے محفوظ رہیں گے اور اگر میری اولاد نافرمان فرمان ہوئی تو جو اللہ کی نافرمانی کرے میں اس کی کیا پرواہ کروں یعنی کیسا درس ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا فرماوردار بنانا ہے کیونکہ اگر اولاد اللہ کی نافرمان فرمان ہے تو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمان فرمان ہے مجھے اس کی کیا پرواہ لیکن افسوس ہم یہ سوچتے لگیں کہ ہماری اولاد وہ اللہ کی فرمردار کیسے بنے گی صرف ایک سوچ کہ فلا اسکول ہے اس میں تعلیم بہت اعلیٰ ہے عیسائیوں کا اسکول ہے کوئی بات نہیں تعلیم تو بڑی اعلیٰ ڈگری ملتی ہے یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اسکول تو جس طرح عام اسکول ہیں اسی طرح ہے مگر اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو ہم عیسائی اسکول میں پارسی اسکول میں یہودیوں کے اسکول میں ہندوؤں کے اسکول میں بدعقیدہ اور بد مذہب کے اسکول میں بھی اپنے بچے کو ڈال دیتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ دنیا کی تعلیم اگر بظاہر کچھ مل بھی جائے اور اگر ہمارے بچے دین سے دور ہو گئے تو کل بروز قیامت ہم کیا مو دکھائیں گے کاش ہماری سوچ بدل جائے اور ہم خود اپنی بھی اصلاح کریں اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے آپ سے آخر میں یہی عرض ہے کہ ہر جمعے کو رات ساڑھے نو بجے جو نور قرآن نشست ہوتی ہے آپ اس میں خود بھی آئیں دوسروں کو دعوت دیں الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد خوشگوار زندگی پروگرام جاری ہے اب روزانہ آ سکتے ہیں تو روزانہ آئیں صبح سات بجے سے لے کر ساڑھے آٹھ بجے تک اور روزانہ نہیں آ سکتے تو کم از کم اتوار والے دن آئے باہر شریعت مسجد میں اللہ تبارک کا تعالی ہمیں اس قلیل بی وفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان پیاروں کی زندگی کے پیارے اصول ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین المرسلیم صلی اللہ علیہ وسلم